أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وقال طائفة من أهل الكتاب آمنا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه نهار وقهوا آخره لعلهم يرجعون وکالتمن اہل کثاب اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا امینا وجہ نہاری جو چیز ایمانداروں پر نادر کی گئی ہے اس پر ایمان لے آؤ وجح نہار دن کے آغاز میں دن کے شروع میں وقف آخرہ ہو اور اس دن کے آخر میں پچھلے تحر اس کا انکار کر دو تاکہ وہ لوٹ آئیں اہلی کتاب یہود کمزور ایمان والے مسلمانوں کو اسلام کے متعلق گمراہ کرتے ان کے دلوں میں شکوک شبوح و شروحات پیدا کرتے اس میں سے ایک طریقہ واردات ان کا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کیسے منصوبہ بندی کرتے کہ صبح کے وقت ایملے آنا کلا کلا بندے نے قرآن پر اور پھر شام کو اس کا آفر کر لینا جب اس طرح کا کام مسلسل ہوگا تو لوگ کہیں گے ایسے کتاب جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی یہ وہ جو نسل پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ پڑھے لکھے بندے مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد پھر انہوں نے اسلام چھوڑ دیا آخر تو ہے وہی وجہ تو ہے جو اتنے سمجھدار لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں تڑک ترک کر رہے ہیں اس تحریک جو اسلام کی ہے اسے اس علیحدگی اختیار کر رہے ہیں کچھ تو ہے تو یہ سوچ کے جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ سازش انہوں نے رچی کہ مسلمانوں کو گبراہ کرنے کی لہ اللہ تاکہ وہ جو دل سے مسلمان ہوئے ہیں اور ابھی ان کا ایمان پکا نہیں ہوا وہ بھی تمہارے یہ کام دیکھ کر ایمان چھوڑ دیں اسلام چھوڑ دیں واپس لے آئیں وہ دل میں سوچیں گے آقا انہوں نے کوئی نہ کوئی خرابی یا کمزوری تو دیکھی ہوگی نا تو کبھی چھوڑا ہے بلا تم بھی نو الا لیمن تب آدینا اور تم یقین نہ کرو بات نہ مانو علا مگر لیمن اسی کی تابے آدینہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے جو تمہارے دین کا پیروکار ہے صرف اسی کی بات مانو اس کے علاوہ کسی کی بات کا یقین نہ کرو کسی کی بات نہ مانو قل کہہ دیجیے ان الدا اد اللہ کہ یقین ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اہل کتاب کیسے؟ کہ جو بندہ تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے اس کے علاوہ اور کسی کی بات نہ مانو اہمتا آحد المتر نہ اتھی تم کہ دیا گیا ہے کوئی بھی اس کی رسد جو تم دیے گئے ہو یا اہم کا دیا جائے گا کسی کو اسی کی رسد جو تمہیں دیا گیا ہے یعنی جیسی کتاب تم پہ ناگر کی گئی ہے ویسے ہی آسمان سے تمہارے علاوہ کسی اور کو کتاب مل جائے ہو نہیں سکتا کسی کی بات کاو جھو کم ہند اور کم یا یہ کہ وہ تم سے جھگڑیں گے تمہارے رب کے پاس اور کوئی یہ کہ کہ ہم نے تم پر ہجرت بیان کر دی ہے اور قیامت کے دن ہم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر تم سے جھگڑیں گے اور دعا ہی دیں گے کہ ہم نے تمہارے خلاف ہجرت قائم ہوگی یہ بات نہیں ماننی تم نے دی نہ ہی یہ ماننا ہے کہ تمہارے ادارہ کسی اور کو کتاب نہیں چھپتی ہے نہ ہی یہ بات ماننی ہے کہ کوئی اللہ کے پاس تم تمہارے بارے میں جھگڑے گا تم سے جھگڑا کرے گا اور غالب آ جائے کہہ دیجیے ان دانی یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے یو کی ہی نئی اشا اللہ وہ فضل جسے چاہتا ہے آگاہ کرتا ہے وہ اللہ و راح اور اللہ تعالی خوب قصرت والا اور خوب جاننے والا ہے یقبی رحمت کی نئی اشاء وہ بھی رحمت خاص کرتا ہے جس کو جس کے کو چاہتا ہے جب وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ میں یہ شاہ رو سے چکتا ہے وہ واہ فضر العظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے یعنی اس قدر مذہبی تعصب ہے ان کے اندر کہ وہ اپنے مستب اور اپنے پیروکاروں کو ترکین کرتے ہیں والا تب مینو اللہ علی اپنے گرو کی علاوہ اور کسی کی بات مانو ہی نہ کسی کو سچا نہ سمجھو کیوں ان کو خطرہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کی بات پر یقین کر لیا تو پھر یہ ہماری بھیڑیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں آج کی بھی گمراہ پھر اسی طرح کرتے ہیں نہ ان کی بات نہ سننا ہمیں تو گبراہ ہو جائے اور کیا یہ ایسے ہوتا ہے جو ایک مرتبہ قرآن حریش کی بات سن لیتا ہے ان کے کاغذوں میں وہ گمراہ ہو جاتا ہے پھر اس کو سمجھ آنے لگ جاتا ہے قرآن بھی اور ہنی بھی مولویوں نے تو پہلے سمجھایا ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پچاس علوم بندہ پڑے تو پھر سمجھ آتی ہے قرآن کی اپنے آپ کو قرآن کا مطالعہ نہیں کر سکتے روکا ہوا ہے ان کو بنا کیا ہوا ہے کہیں وہ قرآن ادیس خود نہ پڑھ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ اگر پڑھنا شروع کر دیا ہمارے ہاتھ سے گئے بلاسو مینو اللہ نہیں مانتا بھی ادھی نہ مصرت کے سوا کسی کی بات کا یقین نہ کرو اور یہ بھی تسلیم نہ کرو کہ تمہاری طرح کسی اور کو بھی نبوت دی جا سکتی ہے نبوت بڑی اسرائیل کا ہی حق ہے بھارت میں نبوت آ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں اس قدر وہ ذک اور ہٹ گرمی پر پائے تھے اور یہ بھی نہ مانو کہ مسلمان اللہ کے حضور جا کر تمہ یہ جبلا ورزا ہے اس کا تعلق اگلی آیت میں کل ان فبلا بیا دلہ کے ساتھ ہے کہ ہدایت اللہ کی ہی ہدایت ہے اور فضر اللہ کے یہاں پہ ہے اللہ یہ چاہے تھے اسے چاہے اپنا نبی بنا دے چاہے اپنی اسرائیل میں سے کسی کو نبی بنائے یا عرب میں سے کسی کو نبی بنا دے اللہ کو کون پوچھنے والا ہے اللہ مالک الملک ہے اسے چاہتا ہے ادا کرتا ہے تو یہ مذہبی طور پر بھی یہود نسارہ قائم خیاانت کرنے والے حق و باطل کو خط ملز کرنے والے پچھلی آیات میں انہی چیزوں سے ان کو بنا کیا گیا تھا یا کتاب تم حق و باطل کے ساتھ ملک کرتے ہو حق چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہاں پہ ان میں سے اس خیانت کی ایک فار اللہ کو کھانا ہوا تو نے یہاں پر نکل وَمِنْ اَحْلِ من ادلی يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ اور کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک خزانہ سپرد کر دیں سنتار بہت بڑا خزانہ یو ادی تو وہ اس کو آپ کی طرف ادا کرے گا دے دے گا وہ منہ فارون ایسے ہیں انسینارم کہ اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں ایک دینار بھی لا کی رئی تو وہ آپ کو ادا نہیں کرے گا اللہ ما فائمہ اللہ کہ آپ اس کے سر پہ مسلسل کھڑے رہیں گادی کا ان کابو یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا علینا فی ہم پر امیوں ان پڑھوں یعنی عربوں کے بارے میں کوئی شبیل نہیں ہے کوئی گناہ نہیں کوئی پوچھ نہیں ہوگی وہ عقول نہ ار اللہ کادیبہ اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں وہ ان کے اور وہ جانتے ہیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کی بدہبی بیان کی تھی اور یہاں پر ان کی مالی سیانت بیان کی ہے لیکن انصاف کے ساتھ سب کو برابر نہیں رکھتا کہا کہ ان میں سے کچھ امین بھی ہیں امانت بھی ہیں بہت بڑا خزانہ ہو آپ اس کے حوالے کریں پائی پائی آپ کو واپس لے ایسے امانت دار بھی اہل کتاب میں ہیں لیکن اہل کتاب میں ہی ایسے بد دیانت اور خائن ہیں امانتوں میں خیالت کرنے والے کہ ایک دینار بھی پکڑاؤ تو وہ بھی واپس نہیں ملے گا اللہ بہبود تعلق ہاں آپ اس کے کاٹے پھیٹ جائیں اس کے سر پہ چڑھ جائیں پھر ہے کہ وہ آپ کو واپس مل جائے بنی اسرائیل کی امانتوں دیانت کی بہترین مثال سے بخاری والا وہ واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے کسی دوسرے اسرائیلی سے ایک ہزار دینار قرض مانگا پھر جب گرد ادا کرنے لگا تو اس کو ادائیگی کے لیے کشتی نہیں ملی اس نے لکڑی کا ایک کھٹا لیا اس کے ساتھ اس کو باندھا اور ارمانہ کر دیا اور دعا کی کہ اس کو مل جائے گا ایک ہزار دینار مزید لیا اور پھر اس کے پاس گیا حاضر ہوا ادائیگی کے لیے پتہ نہیں اس کو بلا ہوا کہ نہیں اس کو تو اب اسے لینے سے انکار کر دیا ایسے امانت دار لوگ بھی بنی اسرائیل کے اندر موجود تھے اللہ سبحانہ و تعلق نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ خزانہ بھی دیں تو وہ بھی لوٹا دیں گے اور انہی میں سے ایسے بد بھی ہیں کہ ایک دن بھی لوگ تو وہ بھی واپس دینے کے لیے تیار نہیں کرتے یہ کام کیوں کرتے ہیں اس لیے غالی کبھی اندم فالو ریساڑی نہ امی یہ نا یہ سمجھتے تھے کہ جو امی ہیں عرب لوگ جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے کتاب نہیں عرب کہتے تھے کہ ان کا مال اگر ہم کھا بھی لیں تو ہم پر کوئی گرفت نہیں ہم سے اللہ نے نہیں پوچھنا تم نے امیوں کا مال کیوں کھایا ہے ہاں اسرا انی کیونکہ وہ ہماری نسل سے ہیں خاندان سے ہیں ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی لیکن امیوں کے بارے میں ہم سے پوچھا ہی جائے گا ادا جو مرضی کھا لو لے ساڑی نہ پھر امی تو یہ جان بوجھ کر اللہ تعالی پر جھوٹ باندھ رہے, رہے ہیں اللّہ کالے تھے وہ ہم یہ لام جانتے ہیں لیکن جاننے بوجھنے کے باوجود اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اللہ نے گناہ مقرر کیا اللہ سبحانہ ہوا کہ تو امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ حال امانت ادا علیحا اللہ تعالیٰ سب کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں واپس کرو چاہے تمہیں امانت دینے والے عرب ہوں عجم ہوں بنی اسرائیل ہوں یا امی ہوں حقیقہ کہ کافر اور ذمہ کی امانت میں بھی اجازت کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں تھی کافر بھی اگر امانت دیتا ہے تو اس کی امانت اس کو واپس لوٹائی جائے آج کئی مسلمان ایسے ہیں جو کفار کے ممالک میں سود کا لین دین جائز کرا دیتے ہیں رام بھی کہتے ہیں کافروں کے ملک میں سود لے لو جائزیں وہ دار الحر ہے دار الحرف بھی اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے دار الحرف وہ ہوتا ہے جس کی مسلمانوں کے ساتھ جان لو اب کابروں کے ملکوں کی مسلمانوں کے ساتھ جان پوچا دیتی ہے اکثر کافر رنگ والے کہتے ہیں جن کی مسلمانوں کے ساتھ جانے نہیں ہیں براہ راست بس سب کو دارل قرار دیا ہوا ہے کافروں کے مطلب سارے دارل ہر بس وہاں جاؤ اور سود بھی کھاؤ دارول حرف ہو تب بھی سود لینا حرام ہے بلا کیوں نہیں من اوا بہدیب المفین کیوں نہیں جو شخص اپنا آج پورا کرے اور ڈرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے پرہیزگاروں سے محربت رکھتا ہے یہ بلا کیوں نہیں مطلب ہے کہ یہ جو خیانت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی سارے کافی ہی نہ امیوں کے لیے کسی قسم کا کوئی راستہ ہی ہمارے اوپر نہیں ہے یعنی ان کا مال آنے کے ہم پر معاوضہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ دیں بلا کیوں نہیں معاوضہ ہوگا یہ خیالت کریں گے ان سے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب بندہ وہی ہے جو اپنے کیے گئے عہد کو پورا کرتا ہے وقت وفا کرتا ہے عہد و پیمان پورے کرتا ہے اس عہد میں امانتوں کو ادا کرنے کا حد بھی شامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لانے کا عد جو ہے کتاب سے کیا گیا وہ بھی شامل ہے اور اس کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اشارہ کیا ہے کہ اہل کتاب جو کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اللہ کے محبوب تو مستقی لوگ ہیں بادوں کو وفاق کرنے والے وادوں کو پورا, والے پورا کرنے والے امانتوں کو ادا کرنے والے خائیں بد عہد عہد چکن اللہ کے محبوب نہیں ہوتے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی کے تھوڑی سی قیمت خریدتے ہیں لا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے نہ ہی اللہ سے کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا یوم سیاحتی قیامت کے دن ولا یزکیہن اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا ولا عذابن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ آیا اور اس نے کچھ سامان تجارت والا لا کر وہ میدان میں مارکیٹ میں رکھا اور قسم کھا کے کہ کہا کہ میں نے اس سامان کے اتنے پیسے دیے اتنے پیسوں کا میں خرید کے آیا ہوں میری خریدائی تھی حالانکہ اس کی قیمتیں خرید اتنی نہیں تھی یا پھر اس نے یہ کہا کہ اس سامان کے مجھے اتنے پیسے مل رہے تھے تو میں نہیں لیا حالانکہ اس کو وہ ریٹ لگا نہیں آج کل بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا سودا بیچنے والے ہیں مجھے تو اتنا مل رہا تھا پھر بھی میں نے نہیں دیا ریٹ بڑھانے کے لیے یہ کہتے اتنی تو میری خرید بھی نہیں داخل مطمئن کرنے کے لیے مقصد تھا کہ کسی مسلمان کو پنسا دے اور سمان مہنگے داروں بیچ دے اللہ سبحانہ و ہوا نے اس پر یہ ہی آئنگ انڈ اللہ دینا یس کرونا بلاح دا ایمانی سمان کرے گا اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بندے تھوڑی قیمت خریدیں قسم اٹھا کے جھوٹی اور مال بیچ رہا ہے یہ صحیح بخاری کا دربہ کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بر اہدی خیانت اور جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ناراغ ہوگا نہ آخرت میں ان کے لیے کچھ حصہ ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ ان پہ کلام کرے گا نہ ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو گناہوں سے بات کرے گا فرم کے لیے دردناک عذاب ہوگا صحیح بخاری میں صبح میں مسلو رضی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ اس کے ساتھ کسی مسلمان کا مال کھڑپ کرے پختہ اسم اٹھائی دوسرے کا مال کھانے کے لیے تو اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے میں ہوگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق میں یہ آئے جانا اسی طرح سجدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ صلاح اللہ عمر قیامت بلائی عمر بلائی ذکی بھلا تین بندے ہیں ایسے جن کی طرف اللہ تلا قیامت کے دن نہ تو نظر احمد سے دیکھے گا نہ ان سے کلام فرمائے گا نہ ہی نئے گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک آغاز ہے چار وحیدے بیک زبان تین بندوں میں وہ ہیں کون المنان نیکی کر کے احسان سانت والا نیکی کر کے احسان جتلانے والا بل مختلف ادارہ اپنی شلوار ٹکنے سے نیچے کرنے والا لوگ معمولی سمجھتے ہیں احسان سان کو بھی اور شلواریں ٹکنے سے نیچے کرنے کو بھی انواز کے وقت تھوڑی سی اونچی کر لی اور پھر لڑکی اور تیسرا سر لائبر منفر تو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنے مال کو بیچنے کا اللہ تعالیٰ قیامت امت پہ جی ان کی طرز رحم سے نہیں دیکھے گا ان سے کلام نہیں کرے گا ان کو گناہوں سے بات نہیں کرے گا اور ان کے لیے درگناک عذاب ہے یہی چار وحیلیں اس آئ میں بھی ہیں لا یونر سیامت تو یہ بہت بڑے بڑے جرم ہیں اور بے شک میں سے ایک گڑو اربتا ایسا ہے یل گو نہ الٹینتا ہوں جو اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں بن کتابی کتاب کے ساتھ یعنی کتاب پڑھتے ہوئے لکھتا ہوں ہو بنر کتابی تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو کتاب پڑھتے ہوئے کچھ باتیں درمیان میں اپنی شامل کر لیتے ہیں زبان کو مروڑ کے گھما پھرا کے تاکہ تم سمجھو کہ یہ بات میں کتاب کا ہی حصہ ہے لکھا صدو مین الکتاب تاکہ تم اس کو کتاب میں سے سمجھو وہ ماحول کتاب ہی حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے طولا اور وہ کہتے ہیں ہوا من ان کی طرف سے ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں بابا اللہ مانتے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں کہ وہ ہم جانتے ہیں اس میں ویسے تو وہ تمام سر لوگ داخل ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں الفاظ عام ہیں تو چاہے پہلے کتاب ہوں چاہے آج کے دور کے لوگ ہوں جو بھی یہ کام کریں وہ سب اس زحی کے اندر داخل اور شامل ہیں لیکن اس کا عقت پہلی آئٹ پر ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پچھلی آت بھی یہود کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے ان دلہ دینہ یشکر بھی عدلۂ و ایمان سمان وہ بھی یہود کے بارے میں ہے اور ان لفری لفریقا یہ بھی یہود کے بارے میں ہے بہرحال ایسا کام یہودی کریں عیسائی کریں یا نام نہاد مسلمان کریں ہے یہ جرم بھی ذریعد میں سارے کے سارے برابر ہیں یعنی کہ یہود تو اس جھیل میں تحریک کرتے ہیں اور اس میں خصوصاً ان آیات میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دے کر ہیں کچھ اپنی طرف سے بڑھا کر اسی انداز اور اسی لہجے سے پڑھتے ہیں تاکہ سننے والا سمجھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازم شدہ ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نادر شدہ باتیں نہیں ہوتی اپنے طرف سے باتیں کھڑی ہوتی ہیں اور اسی طرح اسی انداز اور لہجے میں پڑھتے ہیں جس لہجے میں وہ کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں پھر ایک تو پھر اوپر سے ڈھٹائی اور بے شرمی کی صاحب کہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے ایک تو ہے کہ وہ اس انداز میں پڑھے سمجھنے والا سمجھے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ کہیں میں نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف سے اس کے سہار دے ایسا نہیں ایک پڑھتے اصول دار نے ہے کہ سمجھنے والا سمجھے کہ یہ کتاب اللہ کا حصہ ہے اور اوپر سے پھر اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں سے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں اللہ کی طرف سے نہیں یعنی لفظی تحریف بھی کرتے ہیں مولوی تحریف بھی کرتے ہیں حالانکہ وہ بات مولوی صاحب کی اپنی ہوتی ہے کتاب کی بات نہیں ہوتی اخبار و بھگوان اپنی باتیں کہہ دیتے ہیں آج کل بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں نبیت करीम سلدار علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے پر چلو گے. ان کے نقش قدم پر چل کروں گے وہی باتیں پوری ہو رہی ہیں وہ ایسا کیا کرتے تھے یہود و نا آج بھی لوگ ایسے کرتے ہیں قرآن کو بیان کرتے ہوئے اس انداز میں وہ باتیں کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ اس کو لوگ قرآن کا حصہ سمجھیں جیسے کئی ترجمہ کرنے والے ہیں ترجمہ کرنے والوں نے قرآن کا ترجمہ ہی ایسا غلط انداز میں کیا ہے کہ اپنے بات عقیدے کو ثابت کرتے ہیں سرجمے سے جس طرح امردہ خاندر لبی نے لفظ نبی کا ہر جگہ پر کیا ہے غیر کی باتیں بتانے والا تاکہ عقیدہ اتنے غیر ثابت ہو جائے کمزور ایمان یہی یہ کام کیا جائے ایسا کمونے اس کی کام ہو جائے اس کی کام تم سمجھو کہ شاید یہ کتاب ہے حالانکہ وہ کتاب نہیں نبی نبی ہوتا ہے اللہ کی باتیں بتانے اللہ ثم کتاب اور نبوت عطا کرے اور پھر وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ کون عباد اللی بند اللہ, اللہ کا چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ کوئی نبی ایسا نہیں کہتا وہ اللہ کن بلکہ نبی کا کہتا ہے کہ تم رب والے بن جاؤ بیما بی اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم پڑھتے ہو تو رات کو جیل میں ہلے کتاب کی تحریف بیان کرنے کے بعد اشارہ کیا ہے کہ عیسا علیہ السلام کی کدائی کا دعوی کرنے والے انجیل سے ثابت کرتے ہیں تو ان میں انہوں نے تحریف کی ہے ان میں تحریف کر کے تیسرے علیہ و اسلام کی خدائی کے دعوے کو انہوں نے پیش کیا ہے انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا انجیل نے تحریف کی اللہ تعالیٰ ہیں کوئی نبی یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ کسی بشر کو نبوت دے حکم دے کتاب عطا کرے اور پھر وہ کہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے باندھو ایسا آگے نہیں ہو سکتا بلکہ وہ کہتا ہے رب والے بنو ربانی بنو اللہ کے مندے بنو اللہ کی پرسٹ کرو میری اطاعت کرو پھر جب نبی کا یہ حق نہیں کہ لوگ اس کی عبادت کریں تو جو دوسرے مشائق ادو ابدال اور پتا نہیں کیا کیا, کیا کچھ بنائے ہوئے ہیں وہ اس مسلے پر کیسے فائد ہو سکتے ہیں انہیں یہ کیسے حق حاصل ہو گیا کہ وہ اپنے مریدوں کو چوبیس گھنٹے اپنی صورت اپنی آنکھوں میں رکھنے کا حکم سبور شہر فنافی شہر عجیب و غریب قسم کے ان کے مدارے ہیں بہرحال تو پورن عبادت نہیں کہنے سے منع کیا کہ نبی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میرے بندے بن من جاؤ تو لہذا عبد ال مسیح عبد الرسول عبد النبی اس طرح کے نام رکھنا بھی پھر ٹھیک نہ ہوئے بلکہ بلا کے بولوں جی رب والے بنو اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو چونکہ تم علم دوست ہو اور ذراثت کا مشغلہ رکھتے ہو اس لیے تمہیں عالم بمر اور اللہ کے عبادت گزار بندے بننا چاہیے اللہ کے نافرمان نہیں ولا امرکم تخلائے کا اربا اور نہ ہی تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو آیا اموالحم بالکفری بڑھائی تم تم مسلم تمہارے مسلمان ہونے کے بعد اسلام لانے کے بعد نبی تمہیں کفر کو حکم دے گا اس آیت میں یہ حضور سالہ کے طرز عمل پہ اللہ تعالیٰ نے چوٹ فرمائی ہے جنہوں نے انبیاء اور فرشتوں کی تعظیم میں اس قدر علوم کیا کہ انہیں اللہ کے مقام پر لا کھڑا کیا انبیاء اور سال کی قبروں پر عمارتیں منا کر ان کو پوجنے لگے اور ان کی پرست کرنے لگے سیدہ ایسا سی رضی, رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ام میں حدیفہ امیں سلامہ رضی اللہ تعالی عنما نے ایک کمیسا یعنی گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا جس میں تصویریں تھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی ہوتا اور وہ فوت ہو جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہ تصویریں لگا کر لٹکا دیتے قبر پر مسجد خیلا نہ بن جاتی اور اس بزرگ کی تصویریں مزار میں لگا دی جاتی اور یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام مخلوق میں سے بد ترین لوگ ہوں آج مسلمانوں نے یہ کام شروع کیا بابوں کی قبریں بنائی ہیں جبے کبے بازار بنائے ہیں اور بابوں کی تصویریں بھی لڑکائی ملکوں میں سی رعایتوں سے جیسا رضی اللہ تعالیٰ نا فرماتی ہیں کہ ان میں حبیبہ میں سلم رضی اللہ تعالی عنما نے یہ چیز ہبشہ نے دیکھی کتاب ایسے کرتے ہیں آج اسی رویش اور اسی جگہ پہ مسلمان چلے ہوئے ہیں اجمر کمبل کفر بڑھ انتم مسلمون نبی مسلمان تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا وقت نہیں سکتا انبیاء کی پرست فرشتوں کی پرستش اسے انبیاء اور رسوم نے منع دیا اجازت نہیں دی اللہ اللہ سمے